وائل علی باس ہابی کا یا حبیب اللہ السلات السلام علی کا نبی اللہ وائل علی کا باز ہابی قیا نور اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں ہمارے میٹھے میٹھے احمد بھائی الحمد اللہ حال دامن مصطفیٰ میرے ہاتھوں میں ہے اللہ تعالی مرتے دم تک اس دامن سے وابستگی فرمائے آپ کیسے الحمدللہ رب العالمین اللہ حال مرشدی نے سنبھال رکھا ہے کیا بات ہے تو آج کیا مدنی پھول ہیں کیا مدنی گلدستے ہیں پتہ چلے ہمارے مدنی منوں کو آج مدنی منوں کے لیے اچھے اخلاق میں سے ایک موضوع ہے تو زور یعنی آج وہ آجزیت میں مزید وضاحت کروں گا نمبر دو غیبت غیبت تو ان کو مانا پتا ہو نہیں پتا ہوں لیکن لفظ غیبت جو ہے نا ہمارے دعوت اسلامی کے مدر مننے کے بچے بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ غیبت کے خلاف جانچ جاری رہے گی تو اب وہ ان کو غیبت کا تو لفظ تو پتا ہے باقی چیزیں بھی اللہ کرے آ جائے اللہ تو توازو یعنی آجزی اس کے معنی یوں سمجھے کہ اپنے آپ کو کمتر اور حقیر یعنی چھوٹا سمجھنا توازو کہلاتا ہے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا हुँ. بھائی شاگرد اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا استاد سے انڈرس کی بات مرید اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا پیر صاحب سے ٹھیک ہے تو है. یہ چیزیں ہوتی ہیں آجزی آجی کہہ رہے مولانا من لو کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے لہذا ہمیں آرزی کرنی چاہیے قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتا ہے ترجمہ کنزول ایمان یہ پارہ سترہ سورت الحج آیت نمبر چونتیس پارہ سیونٹین آیت نمبر تھرٹی فور اے محبوب خوشی سنا دو ان توازوں والوں کو آزی کرنے والوں کو آرزی کرنے والوں کے لیے بلند درجے ہوں گے لہذا ہمیں آرضی کرنی چاہیے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ جو اللہ تعالی کے لیے ایک درجہ انکساری یعنی آجی کرے گا اللہ تعالی اس کا ایک درجہ بلند فرمائے گا سبحان اللہ سبحان تو اللہ جی بہت بڑی نعمت ہے آپ کو ایک منوئی گلدستہ پیش کرتا ہوں جی میں بات کر رہا ہوں پیارے بابا جان آجی کس کہتے ہیں اور ہم متنی آجی آج جی کیسے کر ہیں کچھ متنی پھول اشار فرما دیجیے آج بھی جو ہے وہ تکبر کا اٹو تکبر یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو اپنے سے گھٹیا سمجھنا فقیر سمجھنا اور آج یہ کہ دوسروں سے اپنے آپ کو گٹیا سمجھنا تو بچوں کو چاہیے کہ اگر یہ ذہین بھی ہو نا تو اپنے آپ کو دوسروں سے ذہین اور سمجھدار ہونے کا یہ ذہن نہ بنے کہ میں ان سب سے ذہین ہوں میں ہوشیار ہوں میرے سوال کا جواب آتا ہے اس کو تو کچھ نہیں آتا یہ تو بھول جاتا ہے میرے کو یاد رہتا ہے ایسی باتیں نہ کرے بلکہ یہ بھی اللہ سے ڈرے کہ میرے کو جو یاد رہ جاتا ہے میں جو ذہین ہوں हूं ہوں پڑھنے میں تیز ہوں تو یہ سب میرے اللہ نے مجھے یہ دیا ہے جب اللہ چاہے گا تو یہ لے بھی لے گا اور میں زہین نہیں رہوں گا میرے کو یاد نہیں رہے گا میں بھول جاؤں گا اگر اللہ میرے سے واپس میری یادداشت حافظہ اور میموری لے تو وہ لے سکتا ہے تو اس لیے بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ پاک سے ڈرے اور اللہ کا شکر ادا کریں اگر اس نے کوئی اس طرح کا معاملہ نعمت عطا فرمائیے کہ یاد اچھا رہ جاتا اب تو یہ سب اللہ کی عطا ہے اگر یہ سمجھو گے کہ یہ میں اس سے تو زیادہ صحیح ہوں اس سے میں اونچا ہوں تو ایسا نہ ہو کہ وہ اونچا ہو جائے اور آپ نیچے ہو جائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اس میں پھولے نہیں کہ صحیح ہونا یہ اپنا کمال نہیں ہوتا رب کی عطا ہے اپنا کیا کمال ہے اب ہے کیا ہم جو کچھ ہیں وہ اللہ کی عطا سے ہیں تو جو عزت ملی کسی کو شہرت ملی جو بھی ملا وہ رب کی طرف سے اللہ تعالی بس تکبر سے بچا لے اپنے آپ کو بڑے سے بچا لے بڑا پن اپنے آپ کو بڑا سمجھنے سے بچا لے یہ سہنے رکھیں اس طرح پڑھائی میں تعلیم میں اچھے نمبر آ گئے ممتاز شرف ہو گئے میری لسٹ میں آ گئے اوپر پوزیشن پورے شہر میں آ گئی رب سے ڈرتے رہے دوسروں کو گٹیا نہ سمجھے گا یار میں بہت سہی ہوں نہیں ایسے بھی بات آپ نے دیکھے ہوں گے مجھے بھی یاد پڑتے دیکھیں بولتے ہیں کہ پہلے ہم بہت سہین تھے اب کچھ یاد نہیں رہتا اب بول جاتے تو یہ اللہ کے اختیار میں <سؤال> <سؤال> <سؤال> تو اللہ کا ہم شکر ادا کریں گے پاک پروردگار کا تو نعمت بڑھے گی لائن شکر تم اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا تو ہم شکر کریں گے ذہن ہیں اور شکر ادا کریں گے کہ یا اللہ یہ تیرا کرم ہے میرا کمال نہیں ہے تیرا بہت بہت شکر کہ نے مجھے یہ ذہانت بخشی تو انشاءاللہ اور بڑھ جائے گی زیانت پاڑی کریں گے کہ میرا کرنا ہے تو ہو سکتا ہے کہ بالکل سب سے پیچھے چلے جائیں اللہ تعالی ہمیں بس آجی نصیب فرمائے اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات جی تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منوں ہمیں آجزی کرنا چاہیے اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے آجزی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے ترقی عطا فرماتا ہے تو ہمیں آجزی کرنا چاہیے بعض لوگ جو ہے وہ زبان سے آجزی کرتے ہیں اب جیسے زبان پر یہ ہے کہ میں چھوٹا آدمی اور آپ بڑے آدمی اب دل میں کچھ اور بات ہے کہ تم جو ہے وہ چھوٹے آدمی میں بڑا آدمی تو پھر یہ غلط ہو جائے گا نا کیونکہ دل میں کچھ اور ہے زبان پر کچھ اور ہے جو آپ آجزی کے الفاظ زبان سے ادا کر رہے ہیں وہ دل میں بھی یہی خیال ہو اب کسی کی سائیکل ہے تو اب اس کی سائیکل یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں آپ کی سائیکل بہت اچھی ہے تو آپ کے دل میں یہ بات ہے آپ زبان سے یہ بات کر رہے ہیں اب غور کر لیں کہ ان باتوں میں کہیں الگ الگ باتیں تو نہیں ہے زبان کچھ اور کہہ رہی ہے دل کچھ اور کہہ رہا ہے آپ کے دل میں کہیں یہ بات ہو کہ اس کی سائیکل کیا ہے اس کی سائیکل اچھی کوئی ہے اس سے اچھی تو میری سائیکل ہے لیکن زبان سے کیا کہہ رہے ہیں آپ کی سائیکل اچھی ہے تو آپ اگر آپ آج کے الفاظ بھی کہہ رہے ہیں تو جو دل میں بات ہو وہی زبان پہ ہونا چاہیے یعنی کہ دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ اور یہ اچھی بات نہیں ہے تو جی مان بھائی ہمارا دوسرا موضوع ہے غیبت غیبت کے یہ معنی ہے کہ کسی شخص کے پوشیدہ ایپ کو یعنی جس کو وہ دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا اس کی برائی کے طور پر ذکر کرنا اس کی مثال اس حدیث پاک سے سمجھیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا تذکرہ اس انداز میں کیا گیا کہ وہ کتنا کمزور ہے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کی غیبت کی پیارے مدنی انہوں غیبت سے بچنے کا ذہن بنانے کے لیے اس کی بیس تباہ کاریاں سنیں غیبت ایمان کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے غیبت برے خاتمے کا سبب ہے بکثرت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی غیبت سے نماز روزی کی مورانیاں چلی جاتی ہے غیبت سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں غیبت نیکیاں جلا دیتی ہے غیبت کرنے والا توبہ کر بھی لے تب بھی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا الغرض غیبت گنا ہے کبیرہ قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے غیبت زنا سے سختر ہے مسلمان کی غیبت کرنے والا سور سے بھی بڑے گنا میں گرفتار ہے ریبت کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر بدبو دار ہو جائے ریبت کرنے والے کو جہنم میں مردار کھانا پڑے گا ریبت مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے ریبت کرنے والا عذاب قبر میں گرفتار ہوگا ریبت کرنے والا تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو بار بار چھین رہا تھا ریبت کرنے والے کو اس کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کاٹ کر کھلایا جا رہا تھا ریبت کرنے والا قیامت میں کچھ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 کرنے والا سب سے پہلے میں جائے گا غیبت کے تعلق سے امیرہ علسنت کے مدنی گلدستے بھی ہیں ہم دو مدنی گلدستے آپ کو دکھائیں گے میرا سوال ہے ہم غیبت سے کیسے لڑیں گے ماشاء اللہ, <حسنی> ماشا اللہ. غیبت سے لڑنے کی صورت یہ ہے کہ اپنا عزم ہو کہ میں نے غیبت کرنی ہی نہیں ہے اور کوئی دوسرا غیبت کرے تو اس کو غیبت کی تباہ کاریاں کتاب کے ذریعے سمجھانا ہے جبکہ یہ یقین اپنے حد تک یقینی معلومات ہو ایسی معلومات ہو کہ وہ غیبت کر رہا ہے شک شبہ ہو تو پھر نہ چھیڑے اور جب کسی کی غیبت کی جا رہی ہو تو اس کو نہ سنیں اور اگر اتنی ہمت ہے قوت ہے تو جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کی سائیڈ لے کر اس کو سمجھائے تو مظلوم کی حمایت کرے جس کی غیبت کی جا رہی ہے وہ مظلوم ہے اس وقت لیکن اس کے لیے علم ضروری ہے بغیر علم کے مشکل ہو جائے گا کہ بعض لوگ یعنی کہ جب یہ غیبت غیبت غیبت قیبت ہو رہی ہے تو پھر یہ کہ ہر چیز کو بعض لوگوں کو قیمت سمجھتے ہیں کہ مجھے تجربہ ہے کہ جن کو نہیں سمجھ آتی نا تو وہ ایسی ایسی باتوں کو غیبت کہتے ہیں کہ جو غیبت ہوتی نہیں ہے اگلے وہ کہتے ہیں تم نے غیبت کی تو اب یہ کہ غیبت نہیں ہے اس کو غیبت کہنا یہ بھی تو جرم ہے جو گناگار نہیں ہوا کسی کام پر اس کو توبہ کا حکم دینا توبہ کرو تم نے گناہ کیا یہ بھی جرم ہے تو اس لیے ان سب باتوں کے لیے علم ہونا ضروری ہے تو غیبت سے جنگ کرنے کے لیے علم چاہیے ظاہر جو فوج میں جا کر بھرتی ہو تو وہ لڑے اس سے پہلے اس کو تربیت تو کریں گے نا اس کی ورنہ کیا کرے گا یہ تو ہر کام کے لیے تربیت ہونی چاہیے غیبت کی سب یہ کتاب اول تا تاخیر غور سے پڑھ لیں اور غیبت کے خلاف جنگ میں ڈٹے رہیں اللہ تعالیٰ اعلم اعلم میرا نام صبح ہے دارو میں پڑھتی ہوں ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ خلاف جاری رہے گی اور اگر ہمیں کوئی مارے تو ہم اس کی شکایت بھی نہیں کہہ سکتے کیا یہ شکایت کرنا بھی کہلائے گی اگر کوئی مارے تو اس سے شکایت کرنا جو آپ کی فریاد رسیق کرے اور اس مقصد کے لیے کہنا جیسے ابو کو کہا کہ فلان نے مجھے مارا تو ابو جا کر اس کے ابو سے بات کریں کہ میری بچی کو کیوں مارا تو اس نیت سے ضرورت شکایت کرنے میں حرج نہیں اور خاموقہ خا برائی کے لیے کہ اس نے مجھے مارا تھا وہ نہیں ہے وہ اس نے مجھے مارا تھا بڑی خراب لڑکی ہے یہ ہی قیمتیں ہیں یہ نہ کی جائے یا استاد کو باجی کو کہا کہ اس نے مجھے مارا تھا اس لیے کہ باجی اس کو سمجھائے اس نیت سے کہنے میں حرج نہیں ہے واللہ جی آپ نے حیبت کی مثالیں بھی سماج فرمائی اور امیر علیہس دامت برکاتم لالیہ کے مدنی پھول بھی سنے اب جس طرح بعض بچے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ کالا ہے تو یہ کیا ہو گئی حیبت ہو گئی اسی طرح کوئی بچہ کہتا ہے کہ اس کے کپڑے گندے ہیں تو یہ بھی غیبت ہو گئی اسی طرح ان کا گھر اچھا نہیں ہے یہ پڑھائی میں کمزور ہے یہ ہر دفعہ فیل ہو جاتا ہے تو اس قسم کی باتیں اپنے بھائی کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یہ غیبت ہے ابھی تم نعرہ لگاتے ہیں اور آپ بھی نارا لگاتے ہیں نا غیبت کے خلاف جنگ گی انشاءاللہ اللہ اچھا بال بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ شکایت کرتے ہیں ہر بات کی شکایت کرتے ہیں اس نے یوں کر دیا اس نے یوں کر دیا وہ ایسے مشہور ہو جاتے ہیں ایسے مشہور ہو جاتے ہیں ان کا کام ہی ہوتا ہے کہ کلاس کے اندر جیسے ہی ٹیچر آئیں گے پڑھانے والے آئیں گے باجی آئیں گی یا استاد صاحب آئیں گے تو ان کا کام ہی شکایت کرنا ہے سب کو دیکھتے رہیں گے کیا ہو رہا ہے اور بس کا خود بھی شامل ہوتے ہیں اپنی بات نہیں بتائیں گے بس آگے جو ہے وہ شکایت کر دیں گے اور بس کا یہ ہوتا ہے امی اس نے مجھے مارا تھا ابو اس نے مجھے مارا تھا اس قسم کی باتیں بتا دیتے ہیں امی کو ابو کو اور پھر جب امی لے جا کر بات کرتی ہیں بیٹا آپ نے ان کو کیوں مارا تھا تو پتہ چلتا ہے کہ اس نے تو مارا تھا لیکن انہوں نے بھی مارا تھا اور, اور پہلے انہوں مارا انہوں مارا ہاں پہلے انہوں نے مارا تھا اور انہوں نے ایسے برا مارا تھا کہ اسے خون بھی نکال دیا تھا پھر وہ چوٹ کے نشانات بھی دکھاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے پھر آپ کا اعتماد جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے نا تو یہ جی جو بات بات پہ شکایت کرتے ہیں نا مدنی منع مدنی منیا یہ اچھی بات نہیں ہے نکال لینا یہ بری عادت ہے اس نے یوں کر دیا اس نے یوں کر دیا پھر اسی میں ہی لگے رہیں گے آپ اپنی طرف توجہ کریں کہ میرے اندر کیا خامیاں ہیں چلو اس کے اندر یہ خامیاں کسی کی طرف آپ ایک انگلی اٹھائیں گے اس نے یوں کیا یہ خراب ہے یہ کالا ہے یہ برا ہے یہ اچھا نہیں ہے اس کے منہ سے بو آتی ہے جب آپ کسی کی طرف برائی کرتے ہیں تو ایک انگلی اس کی طرف ہے اور بقایا تین انگلی کس کی طرف ہے اپنی طرف ہو گئی تو آپ جب یوں اٹھا کے بات کرتے ہیں اس نے یوں کیا اس کی شکایت ہے اس کی شکایت ہے تو غور کر لیں کہ یہ شکایت میرے اندر تو موجود نہیں ہے یہ برائیاں میرے اندر تو موجود نہیں ہے تو کسی کی طرف انگلی نہیں چاہیے کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے ہم تو غیبت کریں نہ سنیں انشاءاللہ شاء اللہ جی مال بھائی اگلے سلسلے کے لیے ایک مرتبہ حضرت نبی جنا و علی السلام و السلام کے دربار میں تمام پرندے حاضر تھے ہر پرندہ اپنی اپنی خوبیاں بیان کر رہا تھا جب دھوپ کی باری آئی تو کہنے لگا اے اللہ کے نبی ایک معمولی سخوبی میں بھی ہے اور وہ یہ کہ جب میں سولندی پر ہوتا ہوں تو زمین کی گہرائی میں پانی دیکھ لیتا ہوں حضرت سیدونا سلیمان علیہ نبی جنا والی صلاح نے اسے اپنے فوجی دستے میں رکھ لیا تاکہ جنگ میں پانی کی تلاش میں سہولت ہو جب کبے نے یہ دیکھا تو حسرت کے سبب بولا یہ حدود جھوٹ بولتا ہے اگر اس کی نظر اتنی تیز ہوتی تو کبھی شکاری کے جال میں نہ پھنستا حضرت سلمان علا نبی جینا والد صلاح نے حدود سے پوچھا اس بارے میں تم کیا کہتے ہو حدود نے حضور اگر میرا دعویٰ غلط ہو تو میرا سر تن سے جدا کر دیجئے میں ہوا میں جال کو دیکھ لیتا ہوں مگر تقدیر الٰہی میری عقل کی آنکھ بند کر دیتی ہے جب موت آتی ہے تو عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اس خاصی کبے کو مجھ پر اعتراض کرنا تو یاد رہا مگر تقدیر کی حقیقت کو بھول گیا کبا حدود کی بات سن کر لاجواب ہو گیا اے آشکا رسول یہ حکایت میں نے آپ کو مانما فیضان مدینہ شمارا شاہ مزم چودہ سو اڑتیس مئی دو سترہ کے پیج نمبر پندرہ تک سنائی واقعی حسد اچھی چیز نہیں بلکہ حسد گناہ قبیرہ. حدیث پاک میں آتا ہے حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو حسد کی تعریف یعنی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی کی خوبی کسی کی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس کی یہ نعمت یہ خوبی اس سے جاتی رہے اللہ تعالی ہم سب کو حسد سے محفوظ فرمائے تمام گناہوں سے اللہ تعالی ہم کو بچائے اور ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے اے آشقہ نسول مدنی چینل دیکھتے رہیے اور ابھی تک مانا مفیدان مدینہ آپ نے جاری نہیں کروایا تو دعوت اسلامی کے مقتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے رابطہ کر کے جاری کروا لیجئے. سلح صلی اللہ تعالی